آپ کو آپ کی جناب مسکینی دور کرے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے ٹیکسٹ میں لکھ کر بتا دیجئے گا آواز آ رہی ہے جی جزاک اللہ خیرن کثیر جی حضرت آپ کی قیمتی دعا کا حضرت میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ تھوڑا سا ٹاپک سے کے تو معذرت کرتا ہوں کہ یہ جو جس طرح حدیث شریف میں کہا جاتا ہے کہ مرد عورت کی مشابت کرے یا عورت مرد کی مشابت کرے تو یہ حرام ہے تو اس سے متعلقہ میرا سوال تھا کہ اب اس مشابت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس مشابت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کپڑے ہو گئے یا بال وغیرہ ہو گئے یا انداز وغیرہ اسی کے ساتھ ہی میرا دوسرا سوال یہ اصل میں ایک بھائی کے پاس نا وہ گلابی رنگ کا موبائل تھا یہ پنک کلر کا جو عموماً جو ہے وہ عموماً عام طور پر خواتین کے پاس ہوتا ہے گلابی رنگ کا موبائل تو وہ دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ بھائی یعنی یہ موبائل کا کلر چینج کرو کیونکہ یہ بھی عورت کی مشابت کے زمرے میں آتا ہے تو اب اس بارے میں ارشاد فرما دیں کہ بھائی جیسا کہ یعنی اے کیا اے امید کرتا ہوں حضرت میں اپنا سوال آپ کو سمجھا پایا ہوں گا تو پہلا یعنی سوال کے دو جز پہلا جزیہ کہ عورت کے ساتھ مشابت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور دوسرا جو میں نے یہ اسپیسیفکلی جو اس کے متعلق پوچھا کہ بھئی اگر گلابی رنگ کا موبائل ہو کیونکہ عرف جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ خواتین کے پاس ہی ہوتا ہے تو کیا یعنی جو عرف کے حساب سے یہ مشابت میں آئے گا یا نہیں آئے گا جزاک اللہ خیرن کثیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکثرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مشکین انجینئر بھائی بہت شکریہ مائک پہ تشریف لائے آپ نے دو حصوں میں سوال پوچھا ہے تو پہلے حصے کا جواب تقریباً آپ نے خود ہی دے دیا ہے کہ مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ بالوں میں ٹھیک ہے لباس میں اندازے گفتگو میں اور چلنے پھرنے کی جو چال ڈھال ہوتی ہے اس میں دنشتہ جو بنائی جاتی ہے وہ حرام ہے اور اس پر لانت بھی فرمائی گئی ہے حدیث پاک میں تو یہ بڑا مضحکہ خیز سی بات ہے کہ گلابی رنگ کا جو موبائل ہے وہ عورتوں کی مشابت ہے جی میں عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر دیکھیں مرد جو ہے اس کو بال جو ہے وہ کاٹنے چاہیے اگر زلفیں رکھے تو زیادہ سے زیادہ شانوں تک اس کے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے نیچے لمبے بار اگر رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وبارکا و سلم نے فرمایا کہ سبحاء منزیہ اللہ وزیہد پاک ہے وزا جس نے عورتوں کو خوبصورتی دی ہے سر کے بالوں کے ساتھ اور مردوں کو خوبصورتی دی ہے داڑی شریف کے بالوں کے ساتھ تو اب یہ سر کے لمبے بال جو ہیں یہ عورتوں کا خاصہ ہے اب کوئی مرد اگر اپنے بال جو ہے وہ لمبے رکھے جو شانوں کے نیچے یعنی زلفے سمجھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نہ رکھے ان کو بطور فیشن اپنائے جیسا کہ آج کل رواج بھی ہے اور کئی جناب جو لڑکے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کے پیچھے سے پونی باندھتے ہیں تو یہ حرام ہے یہ عورتوں کی مشابت ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہاں گلابی رنگ کا جو لباس ہے یہ عورتوں کے لیے خاص ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ عمل نے فرمایا کہ یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے ہاں گلابی رنگ کی ہلکی سی دھاری اگر لباس میں ہو تو جائز ہے اور مکمل گلابی رنگ کا لباس پہننا عورتوں کے لیے درست ہے دل کے بہتر ہے اور مردوں کے لیے ناجائز ہے تو اس میں مشابت ہوگی اگر کوئی جی ٹی شرٹ نہیں پہننی جناب ٹی شرٹس نہیں پہننے بالکل وہ گلابی رنگ ہے نا اور گلابی رنگ کا لباس لباس میں جو بھی چیز آتی ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے تو ٹھیک ہے یہ لباس میں ہوگی اس کے بعد یہ جی ریڈ کلر ہاں جی گہرا ریڈ کلر جو ہوتا ہے یہ بھی یہ بھی نہیں پہننا چاہیے عورتوں کے لیے خاص ہے تو بس اس طرح کی جو لباس کی مشابہت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں آپ یہ جو ہوتی ہے گفتگو کی مشابہت ہے کہ عورت کی آواز میں قدرتی طور پر ایک لوچ ایک نزاکت ہوتی ہے اس کی آواز بنسبت مرد کے تھوڑی باریک ہوتی ہے اب بندہ دنشتہ طور پر مرد عورت کی آواز نکالے اور اس طرح اس انداز میں گفتگو کرے تو یہ بھی ناجائز ہے ٹھیک ہے تو باقی جو چیزیں ہیں ان بہت ساری چیزوں کا اشتراک ہے تو اس میں آپ مشابت نہیں کہہ سکتے اب مشابت اگر یہ جیسا کہ ابھی آپ نے مثال دی کہ موبائل کی تو پھر یہ تو ان سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب تو عورت بھی کھانا کھاتی ہے تو مرد بھی کھاتے ہیں تو مشابت تو پائی جا رہی تو کیا کیا جائے وہ کھانا کھانا چھوڑ دیں مرد چھوڑ دیں یا عورت چھوڑ دے دونوں میں سے ایک کو تو چھوڑنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ان چیزوں میں جو چیزیں عورتوں کے لیے خاص ہیں ان میں مردوں کی مشابت نہ جائید جیسے زنانہ ہیل پہننا ٹھیک ہے عورتیں جوتا پہنتی ہیں لمبی ایڑی والا ہیل وغیرہ تو وہ مردوں کے لیے پہننا درست نہیں ہے جس سے عورتوں کی مشابت ہوتی ہے جی اس عرف کا اس میں تعلق نہیں ہے وہ عرف کے معاملات میں یہ چیز نہیں آتی ٹھیک ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہو گیا کہ عرف کا ہر طرف عورتیں ہی گلابی رنگ کا موبائل استعمال کریں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ عرف میں شامل ہی نہیں ہوگا عرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا کی عادت ہو جس چیز میں ایک چیز کے لیے کو خاص ہی ہو جائے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے مردوں کے پاس بھی گلابی رنگ کے موبائل ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ عورتوں کے پاس گلابی رنگ کے موبائل ہوں تو جن موبائلس کو ہم مردانہ موبائل سمجھتے ہیں وہ بھی تو عورتوں کے پاس ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے موبائل کے معاملے میں سختی کرنا جو ہے وہ بالکل بے گا ہے ہاں لباس بال اچھا جی یہ ویسے عجیب بات ہے بہرحال موبائل موبائل پنک کلر کا بھی اگر ہوگا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو اور کوئی سوال کسی بھائی کا ذرہو تو آجائے مائک پر السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جزاک اللہ خیرہ ان کسیر حضرت آپ نے یہ باریک نکتہ کیونکہ میں اصل میں یہ کنفیوز تھا کہ جو بھی اگر مرد جو وہ گلابی رنگ کی شرٹ پہنے جیسا کہ یعنی پیلی شرٹیں گلابی اور سرخ اور اس طرح کی شرٹیں وغیرہ اب عام ہوتی ہیں یعنی تو اب وہ تو مطلب اسے ناجائز یعنی عموماً نہیں سمجھا جاتا تو میں یہ یعنی آپ کی بات سے نیا نکتہ مجھے سمجھنے میں ملا کہ بھائی وہ بھی پہننا جائز نہیں ہے کہ ایسے ہی حضرت جو جیسے پیلی رنگ کی شرٹ ہو یا سرخ رنگ کی ہو یا گلابی رنگ کی ہو یعنی ایسے رنگ جو عموماً خواتین پہنتی ہیں اچھا حضرت اسی کے متعلقہ دوسرا سوال ہے اب کچھ نام ہوتے ہیں جو مردانہ ہوتے ہیں کچھ نام ہوتے ہیں وہ جو بالکل زنانہ ہوتے ہیں اب کچھ نام حضرت ایسے بھی ہوتے ہیں جو مردوں کے بھی رکھے جاتے ہیں اور عورتوں کے بھی رکھے جاتے ہیں یعنی مثلاً جیسے مصباح نام ہے ٹھیک ہے اب یہ خواتین کا بھی ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں مردوں کا بھی ہوتا ہے تو اس طرح حفیظ نام ہے عزیز نام ہے تو اب کیا ایسے نام جو ہے وہ یعنی جس میں متشابہ ہو کہ بھئی یہ کسی خواتین کا ہو یا کیا ایسا نام رکھا جا سکتا ہے اس بارے میں ارشاد فرما دیں جی جزاک اللہ خیرن کثیر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصل میں دیکھیں بھائی یہ زیادہ تر نام جو ہیں وہ عربی ہیں ہمارے یہاں جو رکھے جاتے ہیں اس میں لوگ اب دیکھتے نہیں ہیں بس وزن سیدھا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ مرد جو ہے اس کا نام مذکر ہونا چاہیے اور عورت کا نام منس ہونا چاہیے اب مسواہ یا عزیز یا حفیظ یہ جو یہ سارے مذکر نام ہیں عورتوں میں عورتوں کے یہ نام نہیں رکھنے چاہیے ٹھیک ہے تو بہرحال ہمیں ایسے بھی کچھ نام ملتے ہیں جن صحابہ کرام رام علیہ مردوان میں بھی جن کے ساتھ بظاہر یعنی تائے تنیس جو ہے وہ عربی میں لگی ہوئی ہے لیکن وہ نام صحابہ کرام علیہ مردوان کے ہیں تو ایسا نام جو مخصوص ہو گیا ہو عورتوں کے لیے واضح طور پر جو اس سے مراد اگر بولیں صرف عورت ہی مراد لی جاتی ہو تو وہ مردوں کو رکھنا درست نہیں ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہو رکھا جا سکتا ہے جیسے ابھی آپ نے نام لیے جیسے اختر ہے ریاض ہے ہم اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں مردوں میں لیے عورتوں میں تو یہ درست ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو مذکر نام ہے وہ مردوں کے ہونے چاہیے اور منث نام جو ہیں وہ عورتوں کے ہونے چاہیے ہم لوگ اس, اس پہ وارنی کرتے دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ مردانہ ہے یا زلانہ ہے اللہ بولنے میں تو اسی حساب سے رکھ لیتے ہیں تو جناب شیخ صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ آ کے طرح طرح کی باتیں یہاں کر رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں اپنی زبان بند رکھیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس پر مضکر و نسبت آپ تبصرے کریں تو آپ مہربانی کریں آپ خموش رہیں جی جناب آ جائیں کوئی بھائی غم مدینہ اچھا آپ ان پر تبصیل نہیں کریں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جتنے بھی بھائی اور بہنیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے نک جو ہے وہ بیلیکس پر بھی پلیز پارک کر دیں یہی بیان علامہ صاحب کا بیان وہاں پر بھی ڈیلے ہو رہا ہے تو اس لیے آپ تمام بھائیوں بہنوں سے میری درخواست ہے جن جن بھائیوں کے پاس ہے وہ سب جو ہے اس کو اپنا وہاں پر لاگ ان ہو کر اپنے نک وہاں پارک کر دیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے چالیس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بیٹھے ہیں اور وہاں پر صرف دس بارہ پندرہ ہیں تو اگر وہاں پر بھی انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ اگر چالیس نک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی ہمارا روم ٹاپ پر چلا جائے گا تو اس لیے تمام بھائی اور بہنیں جو ہیں تھوڑی سی تھوڑی سی محنت کریں تھوڑی سی محنت اگر بلکس آپ کے پاس انسٹال ہے تو لاگ ان ہو جائیں اور وہاں پر اپنا نک پارک کر دیں اور اگر بلکس انسٹال نہیں ہے तो मेरा ख्याल से अगर आपके पास डीएसएल कनेक्शन है तो दो तीन मिनट में आपका बिलक्स जो डाउनलोड हो सकता है बहुत ही ईजीली दो तीन मिनट में जो है वो बिलक्स जो है वो डाउनलोड हो सकता है तो इसलिए मेहरबानी फरमाएं और वहां पर भी जो है आप अपने निक पार्क करें और जब भी आप तशरीफ लाते हैं नहीं अगर आपके पास वन एम का कनेक्शन है और अगर आपके पास घिसा पिटा कनेक्शन है यूके वालों की तरह तो फिर हो सकता है पांच सात मिनट लग जाए पाँ ठीक है ना ویسے اگر ون ایم بی کا کنیکشن ہے تو پھر آپ آسانی کے ساتھ دو تین میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو ان شاء جو ہے وہ تھوڑی سی اگر آپ محنت کریں گے تو ان آپ کو ڈبل اجر ملے گا پال پر بھی بیٹھنے کا اجر ملے گا اور انشاء اللہ بلیک پر بھی بیٹھنے کا اجر ملے گا اور ہمارا جو جہاں یہاں پر یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کرام سے علم دین حاصل کریں اور ہم جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے اچھے انداز سے احسن انداز سے اور جو ہے ایک دوسرے کا جو ہے وہ تھوڑا سا آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیوز سمجھ کے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کر کے اپنے یہاں پر اپنے وقت کو قیمتی بنائیں تو وہاں پر ہمارا یہ بھی جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنی یونٹی اپنی شو کریں اتنا ہمارے اندر جو ہے نا اتحاد ہم شو کریں ہر پلیٹ فارم پہ کہ ہر جگہ جو ہے وہ الحمد ہم جو ہے وہ نمایاں حیثیت ہماری نظر آئے تو الحمد للہ ویسے بھی اہل سنت و جماعت کی اکثریت ہے پوری دنیا میں تو ہم چونکہ الحمد اکثریت میں ہے تو ہمیں اپنی اکثریت کو شو بھی کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ہیں اکثریت میں اور ہم وہاں پر اقلیت بن کر بیٹھے ہیں تو آپ دو تین منٹ کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں گے اور ان شاء اللہ لاگ ان ہو کر پہنچ بھی جائیں گے اور ان وہاں پر جو ابھی اس وقت ہم اقلیت میں اکثریت میں فوراً آ جائیں گے تھوڑی سی مدد فرمائیں اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو پریشانی ہو یہ بھی روم کھولوں وہ بھی روم کھولوں آپ اس کو نیچے مینیمائز کر دیجیے گا آپ اس کی ونڈو میں نک پار کر کے اس کو جو ہے نا مینیمائز کر دیجیے گا اور جو ہے آپ جو ہے نا صرف پالٹوک کو یوز کریں یا صرف آپ بلیز کو یوز کریں ایک کوئی بھی آپ سافٹ یوز کر لیکن دوسرے میں اپنا نک آپ پار کر دیں ان تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو رضوان بھائی آپ صرف جو پی ایم میں میسج کر دیتے نا سب کو تو تھوڑا سا انفرادی اور اجتماعی کوشش بھی مائک پر آ کر فرما دیا کریں آپ کا جو ماشاءاللہ جو اثر و رسوخ ہے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں پر وہ مجھ سے بہت زیادہ ہے تو آپ کی بات جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ لوگ انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے اس کمپیئر ٹو می اوکے تھینک یو جزاک اللہ السلام علیکم جی جی میں نے جناب ارض کیا پی ایم میں کرا تھا ہر ایک کو تو کافی بائیوں نے ماشاءاللہ وہاں پہ چھوڑے اللہ تعالیٰ اور اس کو یار ریگولر مطلب وہ کر لیں آ جائیں جی یوزر نیم آپ نے سوال پوچھنا انشاءاللہ تو اب میرے خیال سے تھوڑی سی کوئی ڈسکشن شروع ہوگی ان شاء جی جی یوزر نیم صاحب اللہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے صاحب وہ پوچھ رہے ہیں جی اللہ تعالی ایوری ویئر اور آن اوسا تو یوزر نیم بھائی بڑا نو مائک یہ تو مجھے بڑا دکھ ہوا شا آپ کے پاس مائک ہوتا تو پھر بات چیت ہو جاتی ہے میرے خیال سے آپ ایسا کیجیے گا چلے آج تو آپ کے سوال کے جواب دیتے ہیں پر آپ جو ہے نا مائک لے آئیے گا ڈالر اسٹور سے دو تین ڈالر کا مل جاتا آج کل تو کیا خیال ہے بات نہیں آ رہی میری ہلو نہیں نہیں عدت آپ کے ہوتے ہوئے تو جی اچھا ان کو نہیں آ رہی میرے خیال سے یوزر نیم آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے آ رہی ہے اور پتا نہیں آپ کو آواز بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو مجھے تو مجھے جی کیوں میرے گٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مجیب صاحب ہیں جو کل آئے تھے وہ جب آئے تھے تو بڑے کٹر تھے بعد میں ان کو جی انشاء اللہ وہ لیکن ہے ہی نہیں وہ روم میں <تصفح> ایک پوائنٹ جو ہے جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ نہیں نہیں ان کو ایسا نہیں کہیں یار وہ وہ ان کو بات سمجھ میں آگے تھی الحمدللہ اچھا ہیٹ بھائی جو ہے وہ بلکس ہیں ان کا کوئی سوال ہے میرا خیال سے ہیٹ بھائی آپ کا کوئی سوال ہے میں آپ کا بھی ٹیکس دیکھ رہا ہوں وہاں پر بلکس پر بھی آپ کا کیا کوئی سوال ہے جو آپ نے کرنا ہے یس اچھا تو اب آپ کی آواز پتہ نہیں کیسے جائے گی پر آئیں آپ جائے وہ تحرینوں بہنس مارو کون سے تحرینوں بہنس مارو یہاں پہ تحرین ہلو سلام علیکم جی یہ رفاع کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اس کا مجھے پلیز جواب تو دی السّلام علیکم اللہ وبرکاتہ بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ رفاعی دہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز تو اس کے جواب میں سنیے کہ ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے کچھ دیر رفائی دہن فرمایا اور اس کے بعد ترک کر دیا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آخری عمل کے طور پر رفائی دہن کرنا ثابت نہیں ہے اور آپ, آپ کے جو آخری عمل ہے وہی امت کے لیے راہ ہیں اس وقت اس لیے اس دور میں رفاع دین جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اگر کوئی حدیث پاک پیش کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فلاں وقت میں رفائی دین کیا جی میں بتاتا ہوں کب ترک کیا تو وہ جو حادیث ہیں تو وہ پہلے کی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں کیا آپ کے صحابہ کرام رام علیہ مردمان نے اس کی وضاحت فرمائی صحیح مسلم شیخ کو آپ پڑھ کر دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علہ نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ کرام علیہ آپ کے پاس آپ کی خدمت میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا الٰ صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں تو سب نے کہا کہ جی آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے انہیں پڑھ کر دکھائیں تو حضرت عبداللہ بن مسعد ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تو فرمایا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی کہ لم یارفا یہ مرتا تقبیر افتتاح ہے آپ نے صرف تقبیر افتتاح جو ہے پہلی تقبیر جو کہی اسی میں رفع دین فرمایا اور اس کے بعد آپ نے رفع دین پوری نماز میں نہیں فرمایا اور یہ حدیث اپنی صنعت کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے اس پر کسی قسم کا کلام بھی نہیں ہے تو یہ حدیث, یہ حدیث کے سے ہے ہے. یہ حدیث جو ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی اس کے مسلم شریف کے ساتھ ساتھ نسائی شریف جلد اول صفحہ 117 پر بھی موجود ہے ابو داود شریف جلد اول صفحہ 109 پر موجود ہے ترمری شریف جلد اول کتاب الصلاد بابو ماجا ان نبی اسلّہ فی اول ابول صفحہ نمبر دو اور صفحہ 71 پر بھی موجود ہے تو یہ سب صحابہ کرام علم ردوان نے یہ دیکھنے کے بعد کسی نے بھی انکار نہیں کیا ٹھیک ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ان الشرۃ المبشرتا افتتاح اچلا بے شک اشرا مبشرہ یعنی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی وہ رفائی جہن نہیں کرتے تھے مگر نماز شروع کرتے وقت یعنی صرف نماز کی ابتدا میں جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ مانگے جاتے ہیں تو تو جناب یہ حدیث کے حوالے ہم دے رہے ہیں آپ کو تو باقی آپ کا سوال جو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اہل حدیث نہیں ہیں یہ بہادری حضرات ہیں اور یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی کے بلک ایسی باتیں کہتے ہیں کہ آپ اگر سنیں گے تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیم کی شان میں اس طرح کی بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں تو ایسی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں رفا دین کرنا نہ کرنا یہ مسلمان اور کافر ہونے کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو ان کی ایک گستاخی بتاتا ہوں جو براہی نقاتیہ ایک کتاب ہے جس کے صفحہ 274 پر خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی دیوبندی محببی نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس نے لکھا ہے کہ خدا تعالی جھوٹ بول سکتا ہے کہتے ہیں خدا تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو اب آپ بتائیے کہ جو بندہ اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹ بولنے پر قادر مانتا ہے تو کوئی بات بھی حق سچ کے پیچھے نہیں بچتی تو اس لیے آپ جناب یہ سمجھیں کہ رفائی لینڈ کا اختلاف ان کے ساتھ نہیں ہے اصل اختلاف جو ہے ان کے ساتھ گستاخیوں کا ہے اور ہیت بھائی نے جو سوال کیا تھا اس کے حوالے سے امید ہے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اہل حدیث کی کوئی بات یہ جی ابھی آپ کو انہی کی بات بتائیے جناب جو بندی نا اچھا جناب صرح الدیثوں کی سننے جن کو آب الدیث سمجھتے ہیں تو اسماعیل صاحب کے متعلقات کا کیا خیال ہے وہ اہل حدیث ہیں وہاں بھی پکے تو ان کی کتاب میں جناب لکھتا ہے کہ جو کسی نبی ولی کو امام یا شہید کو یا کسی رشتہ کو یا کسی پیر کو اللہ جل دلال کی جناب میں اس قسم کا شفیع و وجیح سمجھے تو وہ اصل مشرق اور بڑا جاہل ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اگر شفیع مانا جائے شفاعت کرنے والا مانا جائے تو اسماعیل دلوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جناب اسماعیل دلوی صاحب حابی صاحب جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں اپنی کتاب صراط المستقیم میں کہ رسول اللہ صلی اللّہ تعالیٰ کا خیال نماز میں اگر آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے بیل اور گدے اور اس طرح کی چیزوں کا خیال نماز میں آ جائے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اسماعیل دلوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس شہن شاہ کی شان تو یہ ہے کہ کروڑوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے تقویت المان صفا پچی جناب یہ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کون دیوبندی اور جاؤ بھائی پہلے پتہ کر کے کہ وہ کون ہے جناب وہ دیوبندی نہیں ہے اسماعیل دہلوی پکا وابی ہے اور وہابیت کا بانی ہے ہندوستان میں غلطیاں یہ غلطیاں نہیں ہیں میرے بھائی یہ تو گستاخیاں ہیں اور غلطی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو غلطی بتا دی جائے تو اس کو سدھار لیں اس کو ٹھیک کر لیں تو ابھی میں بتا رہا ہوں تو آپ کہیں کہ جنہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں وہ کافر ہیں اور ان کی زندگی میں ان کو بتائی گئی تھیں تو کے جناب آپ نے یہ گستاخیاں کی ہیں تو انہوں نے ان سے کہا گیا تھا کہ اس سے توبہ کریں یہ غلط کام ہے تو انہوں نے کہا نہیں جناب ہم نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے اور اس ان گستاخیوں کی وجہ سے حرمین شریفین کے علماء نے ہمارے یہاں کے علماء پاکستان اور ہندوستان کے علماء نے نہیں بلکہ عرب شریف کے علماء نے ان پر فتو کفر لگ دیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ من شکا فی کفرہم اہم فقد عذاب جو ان کے کفر میں اور ان کے عذاب میں شک بھی کرے تو وہ کافر ہے تو جناب اس میں ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں جناب ان علماء کا کام ہے جنہوں نے اس پر بات کی ہے تو آپ نے ہمارا سوال جناب لمبا کر دیا تو ابھی ہیٹ بھائی نے سوال پوچھا تھا تو ہیٹ بھائی آپ کو جواب مل گیا ہے رفائی دہن کے متعلق تو یہ رفائی ذہن جو ہے وہ بالکل منسوخ ہے اب اب کرنا نماز میں ضروری نہیں ہے نہ یہ سنت ہے نہ واجب ہے مزید آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ آ جائیے مائک پر مائک فری کر رہا ہوں السلام علیکم و رحمتہ اللہ اوکے جی اللہ و ٹھیک ہے جی السلام علیکم رحمت اللہ بھائی وہ تو جا چکے اللہ میری میری آواز آ رہی ہے ہلو او اچھا اپنی آواز ہی آ رہی ہے اچھا تو یہ صاحب یہ آپ ہیں جی یوزر صاحب آپ ہیں روم میں یوزر صاحب آپ روم میں ہیں آپ نے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں پر ہے تو حضرت نے مجھے کہا کہ اس پر میں مطلب جو ہے وہ کروں تو حضرت کیا میں آپ کے لیے مائک چھوڑوں یا آپ اس کے بارے میں جو ہے چونکہ اس وقت تو آپ بزی تھے نبی آپ آ گئے تو ان کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے تو اس کے اوپر اچھا تو یوزر بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ, یہ کائنات یہ آسمان یہ زمین یہ عرش یہ ستارے یہ سورج ٹھیک ہے یہ, یہ جب سب چیزیں نہیں تھی نا ٹھیک ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی آپ کسی اور طرف توجہ دینے کی بجائے صرف میرے تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی نا یہ عرش یہ زمین یہ آسمان یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی تو اللہ تعالی کی ذات تھی میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو اپنے اعلی ہونے میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے کوئی جہت نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ قرآن مجید فکان حمید میں مطلب ارشاد بھی فرماتا ہے کہ اللہ نور سماوا تل ٹھیک ہے وہ اس بریک ہو رہی ہے وہ اس بریک ہو رہی ہے میری نہیں نہیں جناب وہ اس بریک نہیں ہو رہی ہے آپ اپنا وہ کریں یار ڈسٹرب نہیں کریں پلیز شیخ صاحب تو آپ کو آگے بھی آپ کی دلائی ہوئی ہے پھر جو ہے وہ تنگ کریں اچھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود فرماتا ہے کہ اللہ نور سماوات ٹھیک ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی قرآن اشار فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ سے بھی قریب ہوں ٹھیک ہے میں تمہاری شاہ سے بھی قریب ہوں ٹھیک ہے تو اللہ کے لیے جب یہ, یہ یہ زمین نہیں تھی یہ آسمان نہیں تھے یہ ستارے نہیں تھے تو اللہ اس وقت بھی عالی تھا تو اللہ جیسا تھا ویسا ہی ہے ٹھیک ہے اللہ کی جہت میں یا مقام میں یہ نہیں ہوا کہ پہلے نازب اللہ معاض اللہ اللہ امین کہیں اور تھا پھر اللہ نے عرش بنایا تو پھر اس کے اوپر بیٹھ گیا ٹھیک ہے اب بات سمجھ رہے ہیں اللہ جیسا تھا جیسا تھا ٹھیک ہے ویسا ہی ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی یہ نہیں کہ اس کا کوئی مطلب اس کا کوئی گھر بن گیا تو اللہ تعالی جو ہے وہ مکان سے پاک ہے اللہ تعالی کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ مطلب عرش کے اوپر ہے تو ارش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب جس چیز کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے اوپر اللہ ہے ٹھیک ہے ان فرشتوں نے جو ہے وہ عرش کا احاطہ کیا ہوا ہے تو اب اللہ کو اگر عرش کے اوپر آپ یہ مانے اللہ مطلب عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جیسا کہ آپ کے علماء کہتے ہیں تو اٹ کے ان فرشتوں نے اللہ تو جس ہاٹا ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتی میرے بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاتا کیے جانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا کوئی مطلب جو ہے اس کو کوئی مطلب کسی چیز پر مطلب بٹھا کر اٹھا لیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے اس پر آپ لوگ الرحمان الارش استوا ٹھیک ہے تو میرے بھائی اگر یہ آیت ہے نا کہ رحمان نے عرش پر استعفی فرمایا تو قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے سمسواسمای وحیہ دخان یہ آیت بھی قرآن مجید سورہ حامیم سعیدہ میں موجود ہے سمستوا سم علاسمائی وحیا دخان کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ آسمان جو کہ دئے سے مطلب بنا ہوا ہے اس پر استفاع فرمایا تو اگر کوئی بندہ ایک آیت کو پڑھ کر اب دونوں دونوں آیات میں سیم ورڈ ہے نا اگر کوئی ایک جگہ پہ عرش استیوا پڑھ کر یہ مطلب لیتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھ گیا تو پھر اس کو وہی مطلب وہاں پر بھی لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ناؤزب باللہ معذ اللہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے اللہ ایکزٹ ود آؤٹ اے پلیس آپ بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر کوئی آپ کا اس کے اوپر کوئی ہو تو آپ آگے بات کریں تو ورنہ پھر ان امید ہے کہ بات جو ہے اور پھر دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بھی ہے ابھی میں آپ کو اس کا نمبر بھی دیتا ہوں کہ اس قرآن میں بعض آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں اور بعض جو ہیں وہ متشابہات ہیں تو جن کے دلوں میں یہ امین قرآن کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان متشابہات آیات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اس کا مطلب جان سکیں اور اس کا مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے اور جن کے دلوں میں ایمان محکم ہے جگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائے اور اس کا مطلب تو ہمارا اللہ ہی جانتا ہے تو الحمدللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ الرحمان الل الارش استوا اللہ نے رحمان نے جو ہے وہ رحمان نے جو ہے وہ عرش پر جو ہے وہ استفاع فرمایا ہم اس کے اوپر ایمان لائے اب اس کا مطلب کیا ہے اللہ نوز بیٹر ٹھیک ہے ہم اس میں یہ نہیں رہتے کہ اللہ جناب اس کے اوپر چڑھ کے جناب اب وہ مطلب کرسی کے اوپر بیٹھ گیا ہے اس کی جو کرسی ہے وہ اب چڑ کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل حدیث ہو کر مجھے آپ دلیل دے رہی ہیں دے رہے ہیں گونیت و طالبین کی تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول ٹھیک ہے عطی وا و رسول آپ کو دلیل پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں سے دینی چاہیے تھی ٹھیک ہے اگر آپ نے چلیں دے بھی دی ہے تو میرے بھائی اس کے متعلق جو ہے وہ کئی علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جو ہے وہ تحریف مطلب ہو چکی ہے اور ایسی باتیں جو ہے وہ ان کی طرف منسوب ہیں کہ جو آپ نے جو ہے وہ مطلب بیان بھی نہیں فرمائی ٹھیک ہے تو بڑی مطلب گزارش ہوگی کہ آپ مجھے جو ہے وہ دلیل قرآن و حدیث سے دیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تاکہ جو ہے وہ بات کا کوئی مطلب دیکھے نا جب قرآن و حدیث سے دلیل میں آپ کو دوں آپ اس کے مقابلے بہادن جی فلاں جو ہے وہ آدمی صاحب ایسے کہہ رہے تو یہ تو نہیں مطلب ویسے ہونا چاہیے تو جی جی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے وہ حق ادا کر دیا آپ نے سوال پوچھ لیا اس کے اوپر مطلب ہمارے ماشاءاللہ اللہ جو ہے وہ حضرت صاحب موجود ہیں تو میں نے تو ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ کوشش کی ہے تو اس لیے بھائی میرا تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ متشابہات کے پیچھے پڑنے کی بجائے محکمات کے پیچھے پڑیں ٹھیک ہے متشابہات کا مطلب انسان نہیں جان سکتا یہ خود اللہ تعالی مطلب قرآن میں کہہ رہے ٹھیک تو عین اللہ عہین اللہ عہین اللہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے ناز اللہ اللہ بھائی ان کو مطلب اس کے علاوہ اور کوئی،, کوئی کام ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جیسا اللہ نے مطلب کہا ہے اللہ نور و سماوات و اللہ ویسا ہی جناب ہم مانتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ ہوگی اور اگر اگر کوئی میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میری اصلاح فرمائیے تو آ جائیں گے سوانا بھائی السلام علیکم و اللہ امید کرتا ہوں میری آواز جاری ہوگی حضرت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بات اصل میں کل یہاں پر شروع ہوئی تھی تو یہ ہے کہ جو عورت اکیلا سفر کرتی ہے یہ منع ہے اس کو نا حضرت میری آواز آپ تک آ رہی ہے حضرت پروفیسر سعید رضوی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ نا کہ حضرت اب ہوں اور میں مطلب کہ جزاک اللہ حضرت ہاں بالکل جی آپ نے تو جواب سننا ہے نا کیونکہ کل آپ فتوی دے رہے تھے حضرت جب آپ نہیں ہوتے نا تو یہ جناب مفتی رضاء مدینہ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ کبھی ٹھیک بھی لگ جاتا ہے انسان سوال شروع کرو تو پہلے ٹیکسٹ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو حضرت یہ ہے کہ ایک عورت اگر سفر آ, میں آپ کو مطلب پوری ترقی بتا دیتا ہوں ایک عورت جاتی ہے یہاں سے اپنی دادی کو لے کر پاکستان میں اس عورت کا پاکستان میں کوئی محرم ہے کوئی اس کا باپ چاچا شوہر کوئی بھی محرم ہو جی مگر یہ ایک عورت اپنی دادی کو یہاں سے لے کے جاتی ہے پاکستان اب یہ دو عورتیں ہوگی دادی ظاہر کہ ایک محرم کی جگہ نہیں لے سکتی یہ عورت کا اکیلا سفر وہ منع کیا گیا ہے نا تو کیا مطلب کہ کیا عورت میرا یہ سوال ہے کہ کیا عورت دادی کے ساتھ مطلب کہ وہ پاکستان اس کو چھوڑنے کے لیے جا سکتی ہے تو عضرت یہ میرا سوال ہے السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و اللہ پندرہ منٹ کے سوال میں یہ بات آخر میں مجھے سمجھ میں آئی کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی دادی کے ساتھ جا سکتی ہے کہ نہیں تو جناب وہ تو دونوں محرم کے بغیر جا رہی ہیں اور دونوں کا سفر جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اگر جائیں گی تو گناہ گار ہوں گی جی محرم عورتیں آپس میں محرم نہیں ہو سکتی مسکین بھائی وہ ان کے لیے یار یہ بار بار روم میں سے کون نکال دیتا ہے ادھر روم بانس ہو رہے ہیں بندے تو سگی دادی جناب وہ دادی ہے وہ عورت ہے وہ دادا تو نہیں ہے نا اس کا تو وہ دادی خود محرم کی تلاش میں ہے اور اس کے ساتھ جو عورت یا لڑکی ہے تو اس کو بھی تو محرم چاہیے تو ان دونوں کے پاس محرم کوئی نہیں ہے تو وہ آپس میں دوسرے کا محرم نہیں بن سکتے ٹھیک ہے تو باقی جناب بات یہ ہے کہ رضائے مدینہ بھائی اگر کوئی فتویٰ آپ کو دیتے ہیں کوئی سوال کا جواب دیتے ہیں تو بجائے جناب آپ اس پہ کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں آپ تنز کے تیر برساتے ہیں بعد میں سوانا بھائی اور یہ ان کا حوصلہ ہے کہ وہ اتنے لمبے سوالات آپ کے سن لے کر پھر ان کو یاد بھی رکھتے ہیں کہ سوال آپ نے کیا کیا تھا یا یہ بھی ہوتا ہے کہ پورا سوال سننے کے بعد مجھے خود بعد میں کئی متبادل یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس میں سوال کون سا تھا تو آج بارام. السلام علیکم رحمت اللہ. اسلام علیکم رحمت اللہ نہیں حضرت میں نے لکھا بھی تھا کہ یہ جال کا سفر ہے کوئی جنگل کا تو نہیں ہے ایک میں نے یہ لکھا تھا دوسری حضرت یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ آپ اندازہ کریں نا کہ اس کے اخراجات کتنے ہیں ذرا محرم ساتھ جائے پھر واپس آئے تو اس کا ایک خواہ مخواہ کا ایک ایکسٹرا ایک ایک ایک خرچہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی مطلب کہ کوئی کیا کہتے ہیں اجازت کی کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی اجازت نکل سکتی ہے یا نہیں یہ عزت اصل میں میرا ایک مطلب کہ دیکھیں یہ کسی کا درد ہے کہ وہ آہ... تو اب ذرا کہ دادی وہ بوڑھی ہوتی ہے تو بوڑھی عورت کیا حضرت برہر یہ کہ حضرت کو اس کی صورت نکل سکتی ہے کسی طریقے سے بھی کیوںکہ بس کا سفر نہیں ہے ٹیکسی کا سفر نہیں ہے آپ اندازہ کرے نا تو پھر ذرا کہ آج سفر جنگل کے بھی نہیں ہے یہ ایک جہاز کا سفر ہے تو آگے اس کا محرم ہے یہاں سے محرم ہی ایئرپورٹ تک چھوڑے تو حضرت میں مائک چھوڑتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و اللہ دیکھیں سوانا بھائی عورت کے لیے جو حج ہے اس کی جو شرطیں ہیں اس میں سے تمام شرطیں پائی جائیں جو مردوں کے لیے ہوتی ہیں مالدار ہونا سفر میں جانے آنے کی حفاظت یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس پر تب تک حج فرض نہیں ہوتا جب تک وہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو ٹھیک چاہے وہ جتنی مرضی مالدار ہو جائے مردوں کے لیے تو یہ ہے نا کہ جب وہ مالدار ہو جائے تو ان پر وز اللہ علنا صبیرہ تو تو اس پر مردوں پر تو ہو گیا عورت کے لیے حج سے بڑھ کر کوئی کام ضروری نہیں ہے ایک فرض ہے نا تو فریضہ ادا کرنے کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں جی جی یہ میں یہ کر رہا ہوں کہ حج زیادہ اہم ہے گھر جانے سے تو وہ تو فرض ہے گھر جانا تو فرض نہیں پاکستان آنا تو فرض نہیں ہے نا تو فرض کی ادائیگی تب تک نہیں ہو رہی جب تک اس کو محرم نہیں ملتا تو آپ اس میں سے یہ جتنی بھی آپ دلیلیں دے رہے ہیں کہ جہاں یہ جہاز کا سفر ہے محفوظ ہے حفاظت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے محرم حفاظت کے لیے ساتھ نہیں تو حاج میں اب جانے میں حاج پہ جاتا ہے اگر عورت جاتی ہے تو وہاں سے اس کا بیٹا اس کو لے لیتا ہے یہاں سے اس کا خاؤن اس کو سیاف کراتا ہے تو حج وہاں جو جا کر وہ کرے گی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن بیچ کا جو سفر ہے وہ اس نے بغیر محرم کے کی کیا ٹھیک ہے تو وہاں جا کر اگر اس کو وہاں بھی کوئی محرم نہیں ہے تو کھا تو پھر بھی اس کو کسی نے نہیں جانا سمجھ رہے نا آپ تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہ چیزیں بدلنے سے اس طرح کی سہولتیں آ جانے سے اسلام کے احکامات نہیں بدلیں گے اب دیکھیے نماز قصر جہاں ہم پڑھتے ہیں تو یہ اس وقت تھی جب گھوڑوں پر اونٹوں پر اور پیدل سفر ہوتا تھا ٹھیک اب لگژری گاڑیوں میں آپ سفر کرتے ہیں تو اب کیوں قصر پڑتے ہیں روزہ سفر کی حالت میں ان دنوں میں چھوڑ دینے کی اجازت تھی جب شدت کا سفر ہوتا تھا گرمیاں ہوتی تھیں ریگستانوں کا پہاڑوں پر سفر ہوتا تھا تو روزہ حکم تھا کہ چھوڑ, چھوڑ سکتے ہیں آپ بعد میں رکھ لیں تو اس کا حکم آج بھی ویسے ہی قائم ہے اگرچہ آپ لگژریز میں سفر کریں جہازوں میں سفر کریں جس کے پہ آپ سفر کریں تو اس لیے محرم کا جو معاملہ ہے اس میں کم از کم میرے نالج کے مطابق تو اس طرح کی کوئی اجازت نہیں بنتی ٹھیک ہے تو جتنا سفر وہ محرم کے بغیر کرے گی گناہ تو بہرحال ہوگی ہاں وہ جو عورت ہوتی ہے جو سنیاس سے تجاوز کر جاتی ہے یعنی جس کی عمر جو ہے وہ 55 سے ابب ہو اس کے احکامات قدرے مختلف ہوتے ہیں جو ان سے کم عمر کی خواتین ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ اب اس پر جناب اب اصرار اس مت کریں ڈھونڈنے اس چکر میں نہ پڑے کہ اب کوئی آپ کو راستہ نکال کر دیا جائے کہ جناب ان کے جانے کی کوئی صورت بنے دادی تو ایسی ہوتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دادی ایسی ہوتی ہے جناب یہ کوئی ضروری نہیں ہاں جی جی جناب آ جائیں مائک پر السلام علیکم جی ایک اور سوال ہے تو جناب سب بھائی بہنیں جو ہے وہ تیار ہو جائیں اور اس میں سے سوال ڈھونڈنا ہے سوالا بھائی کی گفتگو میں سے آپ نے السلام السلام علیکم نہیں حضرت میں اوپر لکھا بھی تھا کہ بوڑوں گا پھر کیا کریں گرمیوں میں ظاہر کہ بوڑھے ادھر آ جاتے ہیں مزے سے زندگی بھی ان کی جناب یشی وی آئی پی ہوتی ہے مزے سے ادھر رہتے ہیں سردیوں میں پھر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے پاکستان اب ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر دفعہ آپ اندازہ کریں نا کہ اولاد جو ہے نا وہ ظاہر ہے کتنا سا ایک بہت تنگ نہیں نہیں تنگ نہیں ہے ہمیں تو خوشی ہوتی ہے یہ اکثر جو ہے نا یہ ہوتا ہے نا اب ذرا کہ وہ ہر دفعہ پھر ہر بندہ جا نہیں سکتا نا وجہ یہ ہوتی ہے تو کیا اکیلا اکیلی اس طرح عورت بوڑھی عورت ہو تو کیا وہ خود سفر کر سکتی ہیں نہیں دیکھیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ یہیں پہ رہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا تو اب ذرا کہ خوشی تو ذرا ہوتی ہے بہت ہوتی ہے صحیح بات ہے مگر یہ چھوڑنے کی لانے کی یہ خوشی نہیں ہوتی نا ایک جگہ پر رہیں تو خوشی ہوتی ہے تو یہ میں صرف اپنا ہی مسئلہ نہیں پوچھ رہا حضرت یہ اکثر یہاں پر ہوتا ہے تو کیا پھر ایسے بوڑھے عورت کو بندہ جہاز میں بٹھا دے تو کیا مقصد ہے کہ وہ اکیلی سفر کر سکتی ہیں اور دوسری جو آپ نے وہ بات کی نا کہ 55 سے اوپر ذرا دادی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے نانی وہ عمر کی تو بڑی ہی مطلب کہ وہ ہوتی ہیں تو ذرا کہ وہ مطلب کہ یہ میرا سوال ہے حضرت اگر وہ عورت بڑی عمر کی ہو تو پھر کیا مطلب کہ اس کے ساتھ کیا عورت سفر کر سکتی ہے اور یا پھر وہ اکیلی سفر کر سکتی ہے تو مطلب کہ یہ حضرت میں ایک مذاق انہوں نے مذاق بنا لیا یہ حاجی رضا صاحب نے میں سیریس پوچھ رہا ہوں یہ جب بوڑھے ہوں گے نا پھر ان کو پتا چلے گا کہ جب ان کو کوئی آگے پیچھے نہیں لے کر جائے گا نہ پھر ان کو پتا چلے گا مطلب یہ سوال میرا ان کو بہت یاد آئے گا تو میں مائک چھوڑتا ہوں السلام و رحمت اللہ رضا بھائی دیکھیں سوانا بھائی نے آپ کو کتنی دردناک دعا دی ہے کہ हुँ. جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ سوانا بھائی کے درد کو سمجھیں گے اب آپ اندازہ لگائیں کہ سوانا بھائی اس وقت عمر کے کس حصے میں ہیں سوانا بھائی بات یہ ہے میں نے وہ کہا وہ احکام کے تھوڑا بہت مختلف ہونے کی جو بات کی ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر کر سکتی ٹھیک ہے محرم ان کے لیے پھر بھی ضروری ہے اگر انہوں نے سفر کرنا ہے تو بس وہ مسائل میں یہی چیز ہے کہ اگر بالفرض کوئی عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر کر کے حج پر چلی جائے تو اگرچہ اس کا حج ادا ہو جائے گا لیکن کین لیو سائٹ پلیز اجیے جی بھائی جو ایڈمنز ہیں ان سے پوچھیں آپ کے یہاں سائٹ آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے تو بات یہ ہے کہ وہ عورت اگر چلی بھی جائے ح تو پھر بھی وہ اگرچہ اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا لیکن وہ قدم قدم پر گناہ گار ہو ہوگی تو بات یہ ہے میرے بھائی سفر ہو جائے گا گھر میں بھی وہ آ جائیں گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہرحال اس میں شریعت میں ہم اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو باقی بات یہ شگر مزاق اپنی جگہ پر ہے آپ کا سوال بڑا قیمتی اور بڑا سیریس سوال تھا آپ کا تو آپ نے پوچھا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کا بلا ہے یقیناً تو چلیں ہم اپنی باتیں جاری رکھیں گے عزی بھائی آپ آ جائیں مائک پر آپ کا کوئی ضروری سوال ہوگا مائک لیے السلام علیکم قاری صاحب جو آپ نے ابھی مجھے اس کا مسئلہ کے بارے میں بتایا تھا رفا دہان کے تو یہ جو مکہ اور مدینہ میں لوگ کر رہے ہیں نماز جو یعنی کہ امام کعبہ ہے اور مسجد نبی کے امام ہیں تو کیا یہ بھی پھر غلط ہے یعنی کہ جو یہ نماز پڑھا رہے رفایہ دہان کے ساتھ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں پلیز آپ مجھے بتائیں السلام علیکم ورحمۃ بھائی بات یہ ہے کہ جو چیز منسوخ ہو چکی وہ منسوخ ہے اب چاہے وہ مکے کا امام کرے یا مدینہ شیف کا امام کرے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ رفا جدین کرنا میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے ہمارے بعد اماں جو ہیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی یا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی وہ رفاع دین کرتے ہیں وہ امام ہیں اب ان کی تقلید میں جو ان کا مقلد ہے جو ان کی فقہ کو فالو کرتا ہے تو وہ اگر ان کی ان کی کو فالو کرتے ہوئے کرے گا تو وہ غلط نہیں ہے وہ درست ہے ٹھیک ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وہ احادیث مقدسہ اس دور میں چونکہ ان کی نشر و اشاعت اور ان کی ترویج و اشاعت اتنی نہیں تھی جتنی بات میں ہوئی اور ان تک وہ احادیث نہیں پہنچ سکی انہوں نے ان احادیث سے ہی استدلال کیا ہے تو مدینہ شریف یا مکہ شریف کے جو آئمہ ہیں وہ سارے کے سارے امام محمد بلحمبر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی فکر کے مطابق رفائی جان کرتے ہیں تو وہ رفائی جین کرنا ان کا غلط نہیں ہے ان کے جو باقی عقائد ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ عقائد میں محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں اور محمد بن عبد نجدی جو تھا اس کے عقائد اس طرح کے تھے کہ وہ کہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار پاکوں نوزلہ گرانے پر اگر قادر ہو گیا تو گرا دوں گا ٹھیک تو یہ بات ہے ان کے ساتھ اختلاف اور نوعیت کا ہے رفائی ذہن کا اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ تو آ جائیں جناب خود بھائیو مائک لینا چاہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ